أدفلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أجيب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم زعبكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العزيز ہر قسم دیم تو تنا تاریخ تنجیب تبدیل الملک رب العزت الت لا شریق ملائک ہے کہ جو ساری ہر خوبی تو بھی آگاہ ہے اور ساری ہر کمزوری تو بھی واقف ہے کیونکہ ساڈا خالق ہے سارے پیدا کرنے والا ہے اس واسطے تو زیادہ کوئی واپس حال نہیں ہو سکتا کچھ کمزوریاں سارے اندر فتری ہیں ساری جب اور سرشٹ اندر شامل ہیں اور کچھ کمزوریاں ابھی اپنے آمال کی سستی اور غبلت کی وجہ سے اپنے اندر پیدا کر لیں گے اچھے آماد ن جہاں آماد سواد ہا کیا جانا ہے بے شمار ایسا کمزوریاں نے کہ جہاں سے اللہ کی جتی ہوئی توفیق نل انسان قابو پا اگر ایسے اعمال نہ کی جان تو کمزوریاں انسان سے قابو پا لیں مثال دے طور پہ اللہ بخت لا شریک نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے نماز بے حیائی اور برائی کو روک دیں دی. یعنی نمازی آدمی نہ کہ بے حیائی کام کر سکتا ہے نہ اللہ سے نہ پرمہنی دے کا کر سکتا ہے نماز پڑھن نل گویا ان دو کمزوریاں سے انسان قابو پا رہی تھی اللہ کی توسیع یہ نماز سے نہ پڑھن نل دونوں برانیاں انسان سے حاوی ہو جاتی ہیں پھر فرمایا پرانی مجید اندر ہی ادامت حسروز آسا حسیرو منو آز مسلی ازامت سس شررو کسی انسان کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی دکھ پہنچتا ہے کسی بیماری اندر مبتلا ہو جاتا ہے بیماریاں بھی طرح طرح دیا ہے ادا مسا گسا لو جس ویل کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزو آ آو چیخنا اور چلانا شروع کر دے نہ شروع کر دور پا دینا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی یہ آرام مل ہی نہیں یہ تکلیف اندر مختلف آ رہا ہے یہ خیر منو فرمایا جس ویلے وہ تکلیف اتنی ہٹا کے آرام دے دے کوئی خوشی دکھا دے تو پھر سنوں بھی بھول پھر یہ ذہن اندر کوئی بات آ نہیں کہ وہ تکلیف والی حالت کن بدلی ہے اسی اندر اِلَّا <الْمُسَلِّين> فرمایا نمازیاں یہ حالت نہیں ہوتی انہوں نے زندگی بڑی بیلنس اور بڑی توازن گزر وہ نہ کسی تکلیف سے شور پاندے رہے نہ کسی مصیبت کی وجہ کو پکار کرتے نہ کسی خوشی اور مسرت کی وجہ اپنے رب نا مثال بے شمار ہیں پرانی مزید اندر مختصر بات یہ ہے کہ اللہ پختر الاشدیک نے کچھ کمزوریاں سارے اندر فطری طور پہ رکھ مثلاً فرمایا بولے کر انسان ظاہیوا آن. انسان اپنی فطرت اندر بڑا ہی کمزور اور ظاہر لیکن ابھی ذرا اپنے کنے اندر چانکیے کہ جا اپنی فطرت اندر کمزور اور ضعیف ہے یہ اپنی بد آدت اور بد فصلوں کی وجہ نال ایک ہے کہ میں سب تو زیادہ طاقت ہوں طاقتور کہ بعض اوقات اتنا تکبر اور غروڑ یہ دماغ اندر سما چاہتا ہے کہ یہ اپنے اللہ کے مقابلے اندر آ جاتا ہے پیغمبران کے سامنے آ کے لوگوں نے یہ کہہ السلام و پالو نو اکثر او وما والا ببا نیمو اچ غریب لوگ اللہ کی شان یہ ہے کہ انہیں اکثریت اپنے ندیا کی گریبان جو پیدا گمناؤ بھی جنہوں کوئی جانتا ہی نہیں شان ہے نا. انعام دو قسم کے ہوں ایک قسم ہے واہبی اور ایک ہے کسبی واہ بھی انعامات کو جڑے اللہ جنوں چاہتے جلدوں چاہتے انسان کی عقل رہ رہتی ہے کہ یہ انعام اینو گر دوسری قسم ہے انعامات دی قصبی یہ تو مراد وہ انعامات ہیں کہ جیسے واسطے ایک میدان کھا ہے چند شرط مقرر کر دیا گئی نے اور حکم دتا ہے کہ جہاں بھی یہ شرطاں پوریا کر دے انعام مل جائے یعنی کسبی دہ نے کمانا کمایا ہوا محنت کر کے مشقت کر کے جی چیز کمائی جائے انسبی کیا جاتا ہے وہ بھی وہ انعامات ہوتے ہیں جہے اللہ اپنی مرضی نالوں چاہے جدو چاہے انعامات انتوں سب تو بڑا انعام ہے جا بھی ہے اللہ جن چاہے لوگ حیران ہو جاتے سن کہ یہ نبی بن گیا یہ جانتا تو نہیں یہ زندگی بڑی غربت اندر گزری بڑا مخلس آدمی ہے گمنہ کیا شخص ہے یہ نبی کس طرح بن گیا لیکن یہ فیصلے اللہ کرتا نگر کے الیکشن نہیں سن ہوئے کدی لوگوں کو رائے کی تھی کدی کوئی اور ایسا طریقہ اختیار نہیں کیتا گیا بلکہ فرمایا اللہ یجعل یہ اللہ خوب پتا ہے کہ رسول کنو بنانا ہے رسالت کن جس اکثر کرتے نقصان بڑے دولت مند بڑے امیر کمیر لوگ جدید اسی دولت مند اولاد آ نہیں. ہی کوئی نہیں. اللہ باشا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا واقعہ بیان کردی فرمایا کہ اللہ کا میم بے شمار عجائباخ دکھائے اور پرانی مزید اندر میراج کا اکثر بھی اللہ نے یہ بیان کیا فرمایا شہانزرا من المسجد الحرام ان المسجد ہرام انسدل افسل بارت نو لین آیا پاک ہے او ذات سبحان نلوی پاک ہے او ہستی جی سیر کرائی اپنے بندے نے بندے نے خود نہیں سیر کی بندے کی طاقت محدود ہے سیر بڑی لمبی چوڑی ہوئی ہے فرمایا پاک ہے وہ صاف جن سیر کرائی اپنے بندے نے محمد صلی اللہ علیہ لیلن رات میں ایک مختصر سر جی ساری رات نہیںونے کے حصے منل مسجد مسجد مسجد بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہلا مرحلہ شہر مسجد حرام تو مسجد افسا تک اس بعد دوسرا مرحلہ زمین تو آسمان اور آسمان تو بھی اگے اللہ نے جب تو سچایا اپنے حبیب نے پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد کی لینورے یا دینا تاکہ ابھی اپنی طاقت اور قدرت یا کچھ نشانیاں دکھائیے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے کو میرے بندیاں نو وہ باتیں دس سکن وہ نشانیاں دیکھ کے آؤں کے بیان کر. جی عجائبات دکھائے گئے اللہ نے پہلے انبیاء اور کس طرح دکھائی, دکھائی؟ اللہ جی بہتر جان دل امبیا دکھائے امت دکھائی ایک ایک نبی گزر رہا ہے آپ کے سامنے یمور نبی, نبی, نبی جا رہے پیچھے پیچھے ایک امتی جا رہا ہے ساری زندگی اندر ایک امتی بنیا و یمور فرمایا کوئی نبی میرے سامنے گزریا ہے وہ دے پیچھے دو امتی کسی کے پیچھے تینتی کسی کے پیچھے چارتی ہکا کہ فرمایا تو میرے سامنے ایسے بھی اللہ نے گزارے کہ انہوں نے امتی نہیں لوگ آ کے تم نہیں دیں سن کہ نہ تیرے کل کل پیسہ ہے گریب آدمی دل. نہ تیرے کوئی ساتھی ابھی امیر کبیر لو دولت مند لوگ سڈے روپے پیسے کا کوئی ادو حساب ہی نہیں نہ سڈے ساتھی سری سر نظر آئے جتوں تک نکا فنسدی ساڈو ساتھی ساتھی واہ نہ اپنی دولت اور اپنی قبط کا اظہار کرنے کی بات یہ کر رہا تھا کھول کر انسان اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی کمزور اور ضعیف ہے اپنی فطرت اندر اپنی جبلت اندر اپنی خلقت اندر لیکن بیان کمزور بیان کی پرمایا بہت اتنا انسانی جان اندر لالچ کے تمام پڑھا لالچ ساری فطرت اندر لیکن اللہ دی دیتی ہوئی توفیق نر جس ویل کوئی بندہ انات راضی ہو جاتا ہے کانے ہو جاتا ہے کنات پسند ہو جاتا ہے تو پھر لالچ شرمندہ ہو جاتا ہے وہ سامنے تما جہی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ عام آن شخص اندر بھی موجود ہے پیغمبر اندر بھی اللہ نے یہ چیز رکھی آدم علیہ السلام کو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ ذاتی گراہمی کر سارے پیغمبر بھی راجی سران ہے آؤ ذرا اپنے پیغمبر سے بارے اللہ کا فرمانے اللہ فرمانے لقدم علیہ تم ہری سم علح کوئی نہیں کمے آیا ہے یہ پہچان اندر تیس قسم کی دل دقت اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اپنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ اس طرح پہچان دے صلی اللہ میں جس طرح کہ اپنی اولاد سے پہ پہچانبارکہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ہی پیغمبر نو پہچاندے سن سن لیکن ایک حست تھی ایک بغض تھی ایک اناد اور دشمنی تھی جن کلمہ نہ پڑھتے لکت چاہیے کوچ آیا جب تک تکلیف پہنچتی ہے تو بچوں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزن علیہ پہلو پیغمبر تکلیف پہنچتی ہے ساس ہے ہمدرد اور خیر خا ہے کہ تو تکلیف تیلیف نو زیادہ پہنچتی ہے ہری سم بڑا ہی لالچی اور قسم لالچ کس مختلف میں؟ کسے نو مال دا لالچ ہے کسے نو چاہو حسمت کا لالچ ہے کوئی سلطنت اور حکومت کا پکا ہے کوئی علم دا لالچی ہے کسے نو کچھ ہو لالچ ہے اردی کا ایک مقول ہے کہ دو آدمی کدی شیر نہیں ہوں کا پیٹ کبھی نہیں پلتا یہ بچے نٹھایا نہیں جا سکتا اس نا یا دو آدمی کدی شیر نہیں ہوں وہ پیٹ نہیں پلتا تالو علم جی کسی نے علم بھی لگن لگ گئی اللہ کرے کہ اچھے علم بھی لگن لگے علم بھی بے شمار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم کی دعار کیل دیتا ہوا ہے, ہویا ہے. میرے واسطے نفع مند بنا دے فائدہ پہنچا بے میرا علم اضافہ علم نقصان دے علوم بھی بڑے نے دنیا اندر طالب علم ایک علم کا طالب کدی نہیں وہ پیٹ پھرتا کدی نہیں سیر ہوتا کدی نہیں لچتا کریم صلیم نے فرمایا اے آدم دے کے پیٹ قبر کی مٹی پڑے گی جدو دو دے تو سوا تین ہوزر ہی نہیں آنا جدھر دیکھے گا مٹی میٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمیا آل جہنم کی طرف دور ملائی ہوئی ادھر دروں, دروں جہنم کی طرف دورے چلے جا رہے ہو میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو کے پکڑ پکڑ نے پچھے ہٹا رہی لالچی محمد زیادہ تو زیادہ لوگ جہنم تو بچ سکتے ہیں بچا فرما دے دیکھو شکل یہ رنگ یہاں کے کد بت سوچ دے نہیں کہ این خوبصورت چہرے این اچھا شکل اس قسم دے لوگ اے جہنم دی اگ دن بن اللہ نے فرمایا لالچ یہ کہ جس قدر سے آنا لوگوں نے چاہنم تو بچایا چاہے بچانا چاہیے بہرحال بات اتو چلی تھی کہ کچھ کمزوریاں سڈیا فطری ہیں جبیلی ہیں ساٹی خلقت اندر موجود ہیں نے کچھ کمزوریاں ابھی اپنی بے عملی اور عملی دی وجہ سے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اللہ نڈے اے لالچ والی کمزوری کا پتا ہے کیونکہ انہیں خود سادے ہی تے سارے اندر کچھی ہے وہ سارا خالق ہے ساری خلقت اندر سا بناوٹ اندر اے کمزوری رکھ دیتی گئی ہے کہ یہ لالچی کی میں صاحب نے, نے ایماندار مخاطب کر کے ایک دعوت دیتی ہے فرمایا اے ایمان والے اگر صرف سے لفظ سے گور کر لیا جائے اے ایمان والے اللہ کی قدم اگر اس نعمت کا قیامت تک کوئی شکریہ ادا کرنا چاہے اور سجدے اندر ہی پیار آئے کہ شکریہ ادا نہیں ایمان اے نعمت ہے اے اللہ کا وہ او انعام اور وہ او او احسان ہے کہ جنہوں خریدا نہیں جا کوئی بڑا مال و دولت والا چاہے کہ میں ایمان خرید لوا خریدیاں نہیں جا سکتا یہ کبرو کی مت احساس کیا مایا جی لوگ سارے منک ہے انکار کرتے ہیں کفر سے اڑے ہے بنا تہم کفتار کہ انہوں کفر کی حالت اندر موت آ گئی مر گئے کافی مِنْ أَحَدِهِ مِلْ وَلَا قیامت دے دن سنن دولت اور نعمت نہیں مل سکی اونا لے کے میدان پک جائے مل اساری زمین بت جائے ساری زمین مشرق تو لے کے مگر تک شمال تو لے کے جنوب تک پوری زمین سونے جائے ایسا سونا لے کے آ جائے اور کرے اللہ میں ایمان نہیں لیا سکیا یہ سونا لینا کہ مینو جہنم کو نجات دے دے فرمایا پڑک اکبر ابھی وہی گل بھی کہ سننے مقابلے اندر ایک ایماندار سخت ہے اس اللہ نے یہ نعمت دے ہے ان حکم دیتا فرمایا ولو بے شک کے تم تو اگر ایمان لیا تو بعد اپنی حیثیت کے مطابق ادی خجور بھی میری راہ اندر خرچ کر دیتی تو جہنم تو بچ جائے ادی خجور پوری دنارا ولو بے شکے تمرا یا من اے ایمان والے ہو اللہ تم ایمان والا بنا دے ابھی ایمان والے بن جائیے اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی عزت بہت بڑے احترام کا رقص ہے اللہ کی طرف اے ایمان والے یا منو اے ایمان والی اللہ فا رہے میں میں تعین ایک کاروبار نہ دسا ایک تجارت کی طرف تاریخ رنمائی نہ کر لالچ والی جی کمزوری ہے نا وہ گروپ لیا اللہ رہے ہیں کہ ایک کاروبار تو میں دس ایک تجارت کر لو ایک سودا کر لو دنیا دے سودے کرتے ہو دنیا, دنیا حاصل ہوں مال اندر اضافہ ہوتا ہے دولت بڑھتی ہے آؤ میں ایک کاروبار ایسا دساں ایک تجارت ایسی کر لو ایک ایسا سودا کرو تم جی کم بن آزاد جیڑا تو جہاں جہنم تو بچا رہا. دو دولت اگ تو بچ جاؤ تو اس کاروبار اور سودے کی وجہ اتنے تو دعوت دیسرے مقام تلان کر دیتا کہ میرا مومن نل کاروبار شروع ہو گیا ہے سودا طے ہو گیا مومنل سورگا توبہ اندر فرمائے ان اللہ فرما دین مومی نادنی دھائی مان د تو میرا کاروبار چالو ہو گیا ساری تجارت شروع ہو گئی سوتا ہو گیا ہے. کس طرح کہ مومن نے اپنی جان اور اپنا مال میرے حوالے کر دیتا ہے جنت میں جیسے حوالے کر دیتا ہے؟ اپنی جان اور اپنا مال حالانکہ یہ جان کی کتھوں گئی کنہیں بھی خریدی ہے جان تو بہت بڑی چیز ہے جسندہ دیکھو. اسی پر دے آت اندر. ایک خبر آئیے باپ نے اپنے بیمار پیڈے واسطے اعلان کیا ہوا سر کہ بلڈ کینسر ہے وہ خون اندر کینسر ہے وہ خون سارا تبدیل کر تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے بات میں یہاں دشا ہے کہ تیرہ لاکھ روپے میں جنا سترہ لاکھ روپے کوئی حیثیت یا کچھ لوگ مل کے دے دیں تاکہ میرے بیٹے بھی زندگی بچ سکے اور پتا چھوڑیے زندگی جو سارے دوڑ گئے انو تبدیل کرنے واسطے تیس لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو کہ تک اپنے آزاد جنگی انہ ساری بھی قیمت لگائیے تو پھر ہے اندر ہمت خرید اللہ خود ہی دے کے جان سے پھر ہے تو پھر پرمانے تھی اپنی جان فرمایا کہ میری بسی بلکہ اے فرمایا کہ تی اپنی جان میرے بل مال اس نے دیتا ہے اللہ نے کن مہربانی کی وہ ابو کہ خراب نے کبھی مہربانی کی میں اپنے ہنر میں کمایا میں اپنی محنت میں بھی کچھ ستا ہے سارا تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ نے کیوں دس وقت نے یہ نہ سوچا کہ یہ حد کن بچے ہوئے اندر حرکت کنکی ہوئی یہ اچھی کنسی ہے اللہ کے قرآن اندر ایک چیز کا ذکر کرتے جو تجارت کو ہمیں جو کو بچا لگے تو ایک وقت ایک آزاد کو کہ نجات دے اپنے اللہ صلی اللہ کی ذات تو کوئی سب نے منقطع نہیں پوری دور نہیں کوئی سب نہیں کوئی کسی کا منگا ہے کوئی کسی سفر اندر من جائے کوئی کسی کے تسلیم کرتا ہے اللہ کی ذات کو کوئی من کے نہیں یہ کمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے کافر کو قرار دیتا ہے ان نے کافر کہ ہوں گی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذاتوں کے منگے اللہ کی سفار کو تسلیم نہیں کران واسطے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے ذات اور کتاب کنیک تسلیم کیا جائے اللہ نے منیا تھا اپنے آپ ایماندار کر لا دیں گے ایمان نہیں ہوں گا پرانے نظی اللہ فروغ یا اے ایمان لوگ دعوی کروا لو ایمان نے دعویٰ ہے لیکن پھر حکم درج آمان لیاؤں ایمان قابل کو نہیں وہ اس قابل نہیں کہ انہوں نے اللہ کے عذاب تو بچا سکے انہوں کا دعویٰ ہے ایک غلط سامنے مبتلا ضرور نہیں لیکن وہ ایمان اس لائق نہیں کہ انہوں جانم تو بچا سکے اور نجات دلا اے ایمان با ایمان لیاؤ اللہ فرما رہے اپنے اللہ اللہ ایمان متقی اور پرہیزدار کچھ نشانیاں بیان کی پہلے نمبر پہ یہ فرمایا اللہ کی نو مینو نہ دل ریب ایماندار مستقی اور پرہیزدار اور لوگ نے جیڑے بغیر دیکھے کچھ چیزوں تسلیم کرتے سب تو پہلے نمبر پہ اپنے اللہ بغیر دیکھے تسلیم کرتا ہے اللہ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دیکھ سکے اس پانی وجود نل کی نہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کا واقعہ جس ویسے بیان مرمے حضرت آئے رضی رفی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ہر ری کا ربا کا یا رسول اللہ, صلی اللہ. اے اللہ, صلی اللہ اللہ نے آپ نواج کرایا سیر کرائی لندی چوڑی اپنے بہت ہی قریب بلایا ہر ری کا ربا کا یار رسول اللہ, صلی اللہ. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب نو دیکھیا اللہ کو دیکھیا آپ نے آپ نے فرمایا آ ایسا قرآن نہیں پڑھا قرآن اندر اللہ فرما دے نا سدرے بہل ابسوار بہ ہو گا پل ابسوار بہ نی پل قبی لا دے پہل پانی اکی اللہ نو نہیں دیکھ سکتی میں, دیکھ میں کس طرح دیکھ سکتا یہ اکی نہیں میں کس طرح دیکھ سکتا سا لا ردرے ابسوار ہوگا ید رے اللہ فرمانے دے کوئی پانی وجود اور کوئی پانی اک مینو نہیں دیکھ سکتی میں سب نو دیکھ دیکھتا ایک وجود ایسا ملے گا ایک نظر ایسی ملے گی جنہیں پھر مٹنا نہیں جنہیں پھر ختم نہیں ہونا پھر ہر شخص اپنے رقبے فرمایا آئے اگر کوئی یہ سمجھے یا کوئی یہ کبھی کہ میں اپنے رب دیکھیا ہے کہ ساری دنیا اندر تھوڑے واڈا جھوٹا ہوئی میم پہ لگائی سب تو پہلے نمبر سے اللہ نیکے بغیر منگائے کہ اس ساری کائنات کا ایک خالق ہے جنہیں پیدا کی ہر چیز اسے حکومت ہے وہ سب کا روزی رساں ہے بغیر انہوں من اور منن بے شمار دلائل سارے سامنے بکھرے پے نے بکھتے بینے. اللہ کی طاقت وہی ہستی وہی قدرت وہ حکومت دے. ایسے ایسے دلائل موجود نے کہ انہوں نے نہیں جائے انہوں نے ترتیب نہیں کوئی کر سا. سُنَّ سُنَّ سُنَّ إِلَيْهِ <تُرْجَوْا> اللہ فرما دے تی کتنا میرا انکار کر سکتے ہوئی فتح کرو نہ کس طرح انکار کر سکتے ہوئے تا کوئی نام نشان نہیں کوئی وجود نہیں تھی تو سن کوئی جانتا نہیں تھی اے متکبر انسان اے فکور اور مغرور انسان تو ذرا سوچ کیا تیرے سے ایک ایسا زمانہ نہیں گزریا جب تو کوئی چیز ہی نہیں سہج کا ذکر کیا جا تیرا کوئی وجود اور انکار کس طرح کر سکتے کوئی نہیں. Adan, وجود نہیں ہوں ذرا گور کرو ان پیدا کیتا ہے کہ نہیں سو گھر ہر روز دیکھتے ہو کہ پہلے نامو نشان نہیں سی بنا کے دنیا اندر لیا زندگی یاد رکھو پہلے کچھ بھی نہیں سی بنایا زندگی دتی حصو حرکت ادا کی دنیا اندر وقت گزاریا چکے نے کچھ جان والے وہ پھر طرح اٹھا لے گا سارے سامنے پیش کیتے جاؤ اللہ نے اے جلائل اپنی ہستی دے اپنی طاقت اور قدرت دے سامنے رکھ دیتے نے کہ قدم قدم تے وہ سب کچھ موجود کوئی سوچتا نہیں درو فکر نہیں کرتا اللہ فرمایا تجارت کر لو سودا کر لو تو منونوں پہلی شرط یہ ہے کہ تو اپنے اللہ تے ایمان لایاؤ اپنے رب نو من لو ورسوں لہی تے دے, دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لایاؤ جس طرح اللہ اپنی ذات اور صفات اندر وقت کا ہو شریط ہے محمد صلیم اپنی رسانت برابر لیا تو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کسی لینا آپ کی بات نو دینا یہ سرفر جس طرح شرط فک تو مشرک ہے اور ادبی او نجات میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اندر شرط کرنے والا مشرق ہے نجات بھی نہیں تو مین نب اللہ اللہ کے ایمان لے اللہ کے رسول پہ ایمان لیا مختصر الفاظ اندر اللہ کے ایمان, لیا اللہ تے ایمان لیا مراد یہ ہے ساری کائنات کا خالق بھی انہوں من لو ساری موجودات کا مالک بھی انہوں تسلیم کر لو ساری مخلوقات کا رازق بھی ہی من لو اور محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم ایمان لیا تو مراد یہ ہے کہ آپ کے مقابلے اندر کسی ہو بات سننا بھی گوارا نہ ہو مننا بڑی دور کی بات ہے کسی ہو بات سنی بھی نہ جانے ایک موقع دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر ہیں. رضی اللہ وآلہ ایک حضرت پڑھنے او لگ پائے دیکھنے لگ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویل دیکھا کہ عمر تورات رات پڑھ رہے ہیں کا ورق لے کے ان آپ چہرہ مبارک سن حضرت عمر اپنے آپ لگے ہوئے ابو رضی اللہ دیکھا تیری ماں تین گم کر دے یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان تیری ماں تین لبی پھر تیری ماں گم کر دے الى وجه رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اے کیا تو نے جسے دیکھا رضی تو ہے میں اللہ کے راضی ہو گیا اپنے رب تسلیم کر کے بب اسلام میں اسلام کے راضی ہو گیا انہوں اپنا دین مان کے باب محمد اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسلم راضی ہو گیا رسولا اب آپ اپنا رسول تسلیم کر کے یعنی اپنے ایمان کا اظہار کیا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر نبی اللہ تو ایک میں میری موجودگی اللہ کی قسم ہے جب قبضے اور اختیار اندر میری جان ہے لَو تورات ہے نا. او ایک ہے. اج اگر او پیغمبر موجود ہوں اللہ کے ہاں وہ نجات بھی نہیں ہو سکتی تک وہ میری پیروی نہ کرتا میری اس سے دورانا پیغمبر بھی ہونا پڑتا میری اتحاد کرجاتی نجات بھی مقابلے پیغمبر کی سنت کے مقابلے کسی ایرے گہرے کی بات سننا یا وہ بدلنا وہ شخصت کی انجام ہوگئے گا قیامت میون انہیں دل ورسو رہی فرمایا کاروبار اس طرح چلے گا تجارت جی ہو سکتی ہے سلے او وسلم. وسلم اپنی زندگی کے ہر اندر رکھنما تسلیم کر لو لکت کا اللہ حسان فرمایا میرے بہترین پر نمونا موجود اللہ کا ایک کرم ہے کہ انہیں پیغمبر چو بنایا تاکہ وہ کھا کے دسن کے اس طرح کھانا تھی. کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آ جانا کہ انہیں پہلے تو نظر ہی نہیں سیا پھر انہیں کھانا ہی نہیں اللہ نے ضرورت ہی نہیں رکھی کھان انہیں پینا ہی نہیں انہیں شادی نہیں سی کر فرشت واقع ہو رہی اللہ نے جن شروع نے نہ کوئی پیدائش کا سلسلہ ہے نہ سارے گی لیکن ہوں تک کوئی فوت نہیں ہوا انشتہ پیغمبر ہوں گا تو وہ کس طرح دستا جیڈے چو کوئی فوت ہو جائے اس طرح خبر کرنی حقیقت پسندانہ داخ ہے کہ اللہ نے نبی اس مخلوق سے بنایا ہے جس مخلوق کے اندر ہر قسم کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کدھیں خوشی ہے کدی غمی ہے کدی صبر ہے کدی ہضر ہے کدی صحت ہے کدی بیماری ہے کدی کار بیٹھا اچھا ہے کدی کتے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لیں تو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کم کرنا ہو زندگی اندر کی ایمان ہے ہو گیا، او اس تجارت سے جلی اللہ دے رہنے، حل من علیم، کیا میں تو, ات ایسا تارو باہر نہ تو, جہنم تو بچا رہے، تو پناہ لے دے دوست وہ سب تو پہلے نمبر سے جمع کر لیے مہیا کر لیے تاکہ اللہ نال کاروبار چل سکے ساری تجارت شروع ہو سکے اس بعد کچھ غور شدہ نے ان شاء اللہ شرط زندگی بسے کسے دوسرے موقع سے وہ شرط کی جا رہی کہ سرمایہ جان تو جانا پھر کاروبار کرنا کس طرح ہے تجارت چلاؤنی کس طرح ہے کی احتیاط کرنی ہے کنن چیزوں تو بچنا ہے کہڑی چیزاں ہیں اللہ تانو سب متوقع کتاب آدھا واہ الحمد للہ درخواستیں نہیں نماز تو بعد کلو دل نہ اللہ کلو دعا کرو اللہ جنی مسلمان صحت کام لا آج لا ادا بننا بیماری کہتے اللہ کی رحمت ہے کہ صبر کسی دوست نے دعا آپ نے درخواست کی وجہ یہ دئیے اپنی پریشانی کی جو کچھ اندر دے دیتا دوست دوست دیار دیتا حالانکہ اے ہے حالانکہ یہ معاملہ اازک ہے قرض والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یوگ کرو شہید مایا شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا شرک تو بغیر شرک دے کسی نو بھی مف نہیں ہونا تو وارا ہو دے کوئی شخص دے اپنی جان اللہ کی راہ قربان کر دے او دے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اگر کرز بھی ہے کرز معاف نہیں کرتے کیونکہ یہ تعلق ہے حقوق العباد عباد نا. بندے دا بندے دے سی ہی پر اللہ دا. قرض لے کے حق واپس نہ کرنا اپنی بہادری اور کرز او جہاں من بالکل غریب سمجھتے ہیں کرزے ہسانا کا مان اے سی کہ نیکی دی خاطر کسے نے قرض دیتا جائے کوئی دنیاوی لالچ نہ کوئی سما نہ ہو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان وہ واپس تک تک نہیں ملتا ہر روز کرز دن والے نامے آ اندر اون صدقہ لکھا جا رہا ہے روز این سدکا کیا جن کرز لیا وہ واپس نہ کرے اللہ وہ قرضِ کردے یہ چی کہ نیگی کی خاطر کسی کی ضرورت پوری کیتی جائے اصل یہاں یہ سمجھ لیں الاشا اللہ کہ قرض لیا ہوگ قرض خواہ واپس منگے انہوں اگوں ہس کے دکھا دے اصا کردے ہسنا تو یہ تو وہ دوست اپنی پریشانی یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ میں جنوں قرض دیتا کہ وہ واپس دین واسطے دی تیار نہیں ایک سے دعا کرو کہ اللہ انہوں ہدایت دے, دے دے کہ وہ میرا قرض واپس کرے اللہ انہیں توفیق بھی دے ہدایت بھی دے کر اگر نیت واپسی دیے تو یقینی بات ہے کہ اللہ کو دی واپسی بھی توفیق دے, دیتا. دے جی ہونا ہی نیت اندر دینا ہو گئے تو سب کچھ ہونے باوجود قرض واپس نہیں دیتا جائے. اللہ خود اسباب پیدا کر جی دینا جہی نیت ٹھیک ہو اور حدیث اندر ایک بڑا انوکھا واقعہ آن ہے ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا دی ادائیگی کا وقت آ رہا سر بندوبست کر لیا جس ویلے کچھ دیر بعد ادائیگی ادائیگی واسطے نکل گیا کسی دوسری جگہ سے جانا اللہ کی شان یہ کہ جس ویلے کرو نکلیا رتے اندر سیلاب آ چکا سارے رتے بند ہو گئے سن وہ جا نہیں لگتا پریشان ہو گیا کہ میں نے وعدہ میںا اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ میں وعدہ کیا وعدہ پورا کرنے واسطے میں گھروں پیسے لے کے نکل آیا کہ یہ بنیا رستے بند ہو گئے اللہ نے وہ دے اندر ایک ترکیب لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا وہ اندر سراخ کر کے کوئی رقم رکھی ایک رکا لے کے رکھا اس خواہ دینا کہ بھائی میںز لیا سی مطابق میں نکلیاں لیکن پانی نے میرا رستہ روک دے یہ لے کے سراخ جہاں لکڑی بند کر کے اللہ کے حوالے کرتے ہوئے نے اللہ کو خاطر کر کے کہ اللہ ای میں سپرد کر رہا ہوں یہ کرز تھی واپس پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اور لکڑی دا ٹکڑا پانی سے کے واپس آ جس طرح ابھی سیلاب آیا ہوگی بعد لوگ ہمدردی کی خاطر نکلتے ہیں تو اکثر نوجوان انہوں ایک تماشا سمجھ کے نکلتے ہیں کہ لوگوں کی حالت دیکھیے کی بن رہی وہ بھی گھروں نکلیا جن لہنا سی کہ پانی آیا ہوا ہے کسی نے کوئی ضرورت ہو میری ہمدردی دی میری خیر خائی دی میرے ساوی جاتے پانی دیکھ کے وہ لکڑی دا ٹکڑا تیرتا تیرتا وہ قریب آ کے رک گیا انہیں وہ لے گیا کہ چلو ایک یہ خشک ہوئے گا یہ سے استعمال آدھن لے آو کچھ دیر کے بعد وہ خوشک ہوا اُن کو کٹن لگا چیر لگا کہ جو کچھ سکیا دی آواز آئی حیران ہوا جس ویل وہ چیری سکے نکلے نال روکا نکلیا کہ میں تیرے کو لیا ہوا کہ میں وہی ادائیگی واسطے کروں نکل گیا تھا لیکن پانی نے میرا راستہ روک لیا وہ وقت وہ تاریخ جس ویل پڑھی جدو نے لکڑی پکڑی دن سی جیڑا دن را دے دا بیان کر کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسباب پیدا کر جلدی میں لینا نہیں چاہیے باللیل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کر جن نو تے, تے بلا ہے اللہ یہاں مکروز نوبیق بھی دے, دے ہدایت بھی دے کے واپس کرنے دے اور اللہ سو کرز تو بچائی رکھے کرز کی ادائیگی واسطے نیک نیتی کوشش بھی کیتی جائے ایک دعا بھی سکھائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھے آدمی کثرت کہ اللہ اسد پیدا کر دینا کرز ادائی کی ادائیگی کا دعا ہے کسرت پڑی جائے اللہ کرز کتار دینا سبب پیدا کر داروں واسطے بھی دعا کرو ضرورت مند سے تازہ واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ انہوں نے حلال حیث عطا فرما رہے اللہ اپنے خزانے سے مدد فرما رہے آپ کی بات یہ ہے